خلقنا من نطفت امشاج سميعاً بصيراً بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں بس ہم نے اسے خوب سننے والا اچھی طرح دیکھنے والا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کی اولاد کو گندے اور حقیر پانی کے ایک مخلوط قطرے سے پیدا کیا امشاج سے مراد وہ مخلوط ہے جو مرد اور عورت دونوں کی منی سے بنتا ہے مرد کی منی سفید اور گاڑھی ہوتی ہے اور عورت کی منی پیلی اور پتلی ہوتی ہے دونوں کے امتزاج سے آدمی کی تخلیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آدمی کو احکام و شرائع کا پابند بنایا تاکہ اسے آزمائے اور دیکھے کہ وہ اپنے رب کا متیو فرمبردار بندہ بنتا ہے یا نافرمانی فرمانی کرتا ہے اسے سننے اور دیکھنے کی قوت دی اور عقل سے نوازا تاکہ وہ خیر و شر اور ہدایت و گمراہی کے درمیان تمیز کرے اور راہ ہدایت پر چل کر یا تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا اس سے روگردانی کر کے ناشکری کرے اور ہلاکت و بربادی کی راہ پر چل پڑے